ملونا محمدی بارک و رسول سیسولا محترم حضرات آپ کے علم ہے کہ آج ایک بہت ہی مبارک دن جس کو عید الاضحی عام طریقے سے عوام اسے قربانی کی عید کہتے ہیں。بنیادی طور پر اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کی ذات سے چونکہ یہ قربانی حضور علیہ والسلام نے بھی فرمائی اور ہمیں حکم دیا یوں یہ سنت ابراہیمی اور ہم سب کے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے ایک طریقے کے طور پر اس کو سنت کہا گیا اور احکام کے اعتبار سے جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم دیا کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا یقینا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ایک صاحب زاد جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام ابراہیم رکھا اور وہ تقریباً اٹھارہ برس کی عمر میں وصال فرما گئے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد کے وصال پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں اب تر کے یہاں سے آیا عموماً ہم اردو بول چال میں ابتر تو گٹیا آدمی کو بولتے کسی کو کوس نہ ہو برا کہنا ہو تو کہیں گے یہ بڑا گھٹیا آدمی ابتر آدمی لیکن عرب کے اس اصطلاح میں ابتر کے معنی ہوتے تھے جس کی نسل منقطع ہو جائے اس نے یہ اس کا معنی یہ لیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضور علیہ وسلام کی نسل منقطع ہو گئی اب اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا اس لیے اس نے اس نام سے حضور کو تعبیر کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ کو بہت ہی زیادہ افسوس اور حزن ہوا ام مومنین حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ کوئی خواہش کرتے ہیں یا کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو راضی کرنے میں بہت جلدی کرتا تو جب اس نے یہ تبصرہ کیا ایک انعام تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو یہ دیا کہ سب کی نسل نرینہ اولاد سے چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور اولاد کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے جاری کیا یہ کہ انفرادیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو اپنی جگہ مسلم لیکن اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر دیا کہ ان عقئی نقل کوے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا اگر کوثر بمانے کثرت ہی لیا جائے تو جنت میں ایک حوض ہے جس کا نام کوثر اور ایک حدیث شریف میں کہ حشر کا دن پچاس سال پچاس ہزار سال کا ہوگا لیکن جو حضور کے موتی فرما برداشت جو حضور علیہ السلام کے غلام اور اس کو انس ابن مالک ربی اللہ عنہ نے بیان کیا جس کو ابن خزیمان نے اپنی صحیح میں نقل کیا یہ فضیلت و روزوں کے بیان میں فرمایا جیسے کوئی روزے دار کو بالکل آخری حدیث کے یہ کوئی روزے دار کو پانی پلائے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں میرے حوص سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے یعنی جو پچاس ہزار سال کا دن ہوگا غلامان نے مصطفی کو حضور علیہ السلام اس دن ایسا جام پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک کی جتنی صوبت جتنی پریشانیاں ہیں اس میں سے کوئی اسے پریشانی نہیں اور جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے اگر اس کو بمانے کوست لیا کوثر لیا جائے لیکن اکثر علماء نے اس کو تو کوسر کو بمانے کثرت لیا کہ دنیا کی ہر مافیا دنیا اور مافیا کی ہر شے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کسرت سے عطا فرما یہاں تک کہ دنیا کی تو ہر شئے کا مالک کیا جنت اور جہنم میں بھی حضور علیہ السلاۃ وسلام کا تصرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا کہ کسی کو حضور فرما دے یہ جہنمی وہ جہنمی ہو جاتا جسے فرمان کہ جنتی وہ جنتی ہو جاتا حضرت ربیہ حضور کی خدمت کرتے مسواک اٹھا کر حضور کی خدمت میں حاضر کرتے وزو کا پانی دیتے ایک مرتبہ حضور کا دریا رحمت جوش میں آ گئے فرما ربیا کیا مانگتا حضرت ربیہ نے جنت نہیں مانگی کہا یا اللہ جنت میں آپ کی رفاقت یعنی خالی جنت نہیں آپ کی جنت اور ہماری جنت اور جو آپ کا مقام ہے نہایت بلند اور بالا تو مجھے جنت تو دیجیے مگر جنت میں آپ کی رفاقت تو حضور علیہ السلام نے فرما ربیا تجھے عطا فرمائی لیکن سون کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت دوں تو لاپرواہ ہو جائے تو نماز اور روزے سے کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا تو آپ نے دیکھا کہ جنت بھی عطا فرمائی اگر کوثر بمانے کثرت لیا جائے تو اللہ تبارک قوالان نے دنیا اور مافیا کی ہر شے اپنے حبیبل سلاط اسلام کو عطا فرمائی بلکہ مالک بنا دیا کے بعد فرمایا جب میں نے آپ پر یہ انعام اکرام کیا فصلی ربی کا بن تو آپ اللہ کے لیے نمازیں پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے ونہر قربانی کیجیے اسی لیے ان تینوں دنوں کو جو ہے وہ یوم انہار یومر یعنی خون بہانے کا دن اس کو کہتے ہیں یعنی قربانی کا دن تو آپ پھر نماز پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قربانی کیجیے تو حضور علیہ السلاۃ سلام نے کو یا قربانی فرمائی حضرت زید ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے فرما کما کم تلّہ ابراہیم یہ تمہارے کما سنت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی سنت خالہ سنت و ابھی یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے سنت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت تو ہے لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی کا بےکل اشارتنگ ہسنت ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اس میں نیکی رکھی تو آپ دیکھیے کہ کس قدر یہ عظیم عبادت ایام النحر کے قربانی کرنا اور اس کا بدل کوئی نہیں کہ آپ قربانی کے رقم کسی غریب کو دے دیں یا یتیم کو دے دیں یہ ساری اس زمانے کی بولیاں بولی جا رہی مگر ان ایام میں سوائے قربانی کے اللہ تبارک کا تعالی کو اپنے بندے کا کوئی عمل اتنا پسند نہیں اور سب سے پسندیدہ وہ رقم کہ جو قربانی کے جانور پر خرچ جو کچھ بھی ہو اوسط قربانی اس جانور پر جتنے پیسے لگے تو وہ رقم بھی اللہ تبارک کا تعالی کے یہاں مقبول ہوتی ہے اور کل قیامت میں یہ قربانی اپنے صاحب جس نے قربانی کی یہ الراج سے اس کو لے کر کے جائے گی ایک یہ فضیلت بھی موجود ہے تو گویا ہم اور آپ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے اور جس شخص کے پاس ایام النہر میں زکوت میں تو سال بھر گزرنا شرط لیکن اس میں سال بیتنا نہیں اس کے ہوائیں جی اصلیات سے خارج اور فارج اس کی ضرورت کے پیسے نہ ہو کہ ابھی آپ کو تنخواہ ملی تو مہینے بھر کا خرچ نہیں بلکہ اضافی رقم اس کے پاس اتنی ہو کہ جس سے ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو یا اتنی رقم اور وہ اس کے تمام ضروریات سے خارج تو ایسے شخص پر قربانی واجب اگر بیوی بی مال کی مالک ہے تو بیوی بی پر الگ قربانی واجب شوہر پر الگ اگر بچے جوان ہیں وہ اپنے اپنے مال کے مالک ہیں تو گویا بچوں پر بھی الگ الگ قربانی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک قربانی کے پیسے ہوں آپ کے پاس ایک سال اپنے نام کی کر دیں ایک سال بیوی بی کے نام کی کر دیں ایک سال بچے کے نام کی نہیں جو شخص مال کا مالک ہے قربانی اس کو کرنی ہوگی نابالغ بچوں پر قربانی جو ہے وہ محترم حضرات واجب نہیں ہے تو اس واجب کو ادا کرنے کے لیے ہم آج نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے طور پہ قربانی کریں دس گیارہ بارہ یہ تین دن ہے جس میں قربانی ہوگی دس گیارہ بارہ بارہ تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر قربانی ہو گئی فتح اس کے بعد اگر وہ قربانی کرے کوئی سورج غروب ہونے کے بعد تو وہ اس کے قربانی نہیں شرن اس پر تعدیب واجب کے چھوڑنے کا وہ گناہ گار ہوگا یہ تین دن ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں ایام النہر کہلاتے اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نو تاریخ کی فجر سے تیرہ تاریخ کی اثر تک تقدیر کہے جائے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے ہر نماز باجماعت کے بعد اللہ اکبر اللہ, اکبر, لا الہ الا اللہ اکبر اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولیم اس کا ایک کا پڑھنا تمام نمازیوں پر واجب ہے کہ امار مقتدی اسے پڑھے اور تین دفے پڑھنا اچھا ہے اگر آپ تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اس کو پڑھ لیا کریں سنت یہ ہے کہ جب آپ گھر سے آئیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں نماز پڑھنے کے بعد جب گھر جائیں تب بھی آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں تو یہ عید کی نماز یہ واجب نیت ہم کیسے کریں نیت کی میں نے اس نماز کی واسطے اللہ تبارک و بطالہ کے دو رقط نماز واجب عید الاضحیٰ ماں زائد چھ تکبیروں کے پیچھے اس امام کی منہ طرف شریف کی اس کا طریقہ یہ ہے جب آپ نیت کریں نیت کرنے کے بعد جب آواز آئے اللہ اکبر تو آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ باندھے سنا پڑھے و کل کا کسم کا و تالا جدو کا صرف اتنا پڑھے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقتدی پر نہیں اس لیے کہ اعود من شعیطان رضیم بسم اللہ الرّحمانحیم یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے یا سور فاتحہ کے پڑھنے کے لیے پڑھا جائے گا چونکہ آپ سور فاتحہ نہیں پڑھیں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت کی جہاں امام کی قرأۃ مقتدی کی قرأت لہذا آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھیں اور ثنا پڑھیں پھر سنا پڑھنے کے بعد یہ پہلی تقبیر اب دوسری تکبیر کی آواز آئے تو آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیے چھوڑ دیں پھر اس کے بعد تیسری تقبیر کی آواز آئے تو آپ بھی تقبیر کہیں اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں چوتھی تکبیر کی آواز آئے تو آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور خاموش رہیں امام قراس کرے گا قراس کرنے کے بعد پہلی رکعت مکمل ہو گئی اس کے بعد دوسری رقط میں رکو سے پہلے جب تکبیر کی آواز آئے تو آپ رکوع نہیں کریں گے بلکہ دوسری رکعت میں رکوع سے قبض آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اللہ اکبر کے جب امام کی آواز آئے تو آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں چھوڑ دیں پھر اللہ اکبر کی آواز آئے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں چھوڑ دیں تیسری تکبیر کی آواز آئے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں چوتھی جب تکبیر کہی جائے تو پھر آپ رکو کریں گے دوسری رقت اور یہ بات ذہن میں رہے خدانا خاص تھا مجھ سے یا آپ سے کوئی ایک تکبیر غلط ہو گئی یعنی غلط کا مطلب زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی تو نماز ہو جائے گی یہ میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں کوئی ایک تکبیر بھول گیا یا ایک دو تکبیر زائد کہہ دی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نماز ہو جائے گی بھولنے کے بعد میں کہوں کہ نماز ہو گئی تو شبہ ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اس لیے میں نے بھولنے سے پہلے ہی بتا دیا تکبیر کم یا زائد ہو تو نماز پر کوئی فرق نہیں ہوگا وقت مکمل ہو گیا آپ تمام حضرات کھڑے ہو جائیے اور نیت فرما لیں تاکہ نماز وقت مقررہ پر ادا ہو جائے نیت فرما لیجیے جو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لا دنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين صبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الرحیم دعا کیجیے مولا کرے ہم سب کی حادری کو اپنی بارگاہ افزاس میں قبول فرما اللہ ہمارے جتنے بھائی جن پر قربانی بازیب ہے جب قربانی اپنے اپنے یہاں جا کر کریں گے لائن ان قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول فرما مالک کریم اس کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کوئٹہ یا غلطی ہو تو اللہ اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما مولا اس باب ہم تیری بار گامی ملتوی مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے آبا اجداد کے گناہوں کو معاف فرما الہی ہم سب کی مففرت فرما ہمارے آبا و اجداد کی مففرت فرما الہی ہمارے دلوں میں عشق مصطفی راسد فرما محبت رسول ہمارے سینوں کو بھر دے مولا بے دینوں کے مکر و سے بچا شیطان کے مکر و سے بچا مذہب مہذب اہل سنت جماعت پر استحامت عطا فرما دعا کیجیے مولا کری ہمیں بیماروں کو شفا کاملہ لا لاجلا جن جن احباب نے اپنے مریضوں کے لیے کا مولا تو سب کا دلوں کا حال جانتے اللہ سب کو کاملہ جانتا ہے تمام مریضوں کو صحت کے ساتھ چین سکون تمانوں تھا جو اسپتالوں میں مولا کریم انہیں بھی صحت کام لاجلا لا مولا جو آپریشن کے مرض ان کو کامیابی کام ہم کنار خرم مولا کریم ہمارے جتنے آئیز آئی دنیا سے چلے ہمارے والدین بھائی بہن آپ ہمارے احباب مولہ کریم ان سب کی مغفرت فرما اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ تھا جنت ان فردوں سے مخامتا اللہ ان کے سغیر قبیری گناہوں کو معاف فرما چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرمات ال تمام آئزہ کی قبروں کو خواب بحث بنا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما اللہی اپنے رحم و کرم سے ان کی قبر کو وسط اور خصوط اطافرم اللہ جو ہمارے اقابل علمائے کرم مشاعت ان کی عمر میں برکتیں عطا فرم. ہمارے تمام ادارے اور مساجد مولاح سے برکتیں اطاف جہاں جہاں ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری الہی تا قیام قیامت دو ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری جہاں جہاں ہمارے مشاعت مولا سب کی عمر میں علم مال و دولت میں برکتیں تا اولا تمام مسلمان جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا الہی سب پر اپنی رحمتوں کا نظول فرما اللہ سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما اللہ ہم سب کو اربی سماعی بالوں سے محفوظ فرما آج دین سے شرریوں کے شرح سے نظر بس سے محفوظ فرما دعا کی جلاہی پاکستان کی حفاظت فرما پہلے پاکستان کی حفاظت فرما اللہ عالم اسلام پر رحم فرما اللہ عالم اسلام پر رحم فرما مسلمان جہاں کئی میں مولان کی عزت و آبرو جان و مال کی عبادت فرما الہی عراق اور بغداد کے مسلمانوں کی حفاظت پر ہاں چٹنیاں کوسو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت پر ہمدوستان کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ ان کی غیر سے مدد پر جہاں جا مسلمان کو فار مشرق، مشرقین سے برسر پیکار اللہ مسلمانوں کو ہر مرل میں نصرت اطاف پر اللہی ہر جگہ مسلمانوں کو فتح نصرت عطا پر آمین یعب العالمی نبیل کریم الہی افدل سلاط و تسلیم الفاتحہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله وملائكته يصلون على النبي. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سبحان ربك رب العزات عما يصيفون وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين